الحمد للہ حبی نبي اللہ, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ یا نبی اللہ علی یا نور اللہ مچھ اسلامی بھائیوں اور مدنی چرل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رضا امام و محبت مجھے دد دین و ملت پروانہ رسالت میرے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 سبحان اللہ امام عشق و محبت اعلی حضرت سرکار علی اسلات سے کس قدر محبت فرماتے آپ فنافر رسول کے برتبے پر فائز ہیں ہر آن ہر گھڑی ہر یو سمجھیے کہ پہر میں اپنے آقا کو یاد فرمایا کرتے ایک بار کچھ لوگ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور ہمارے قریبی ایک ریاست ہے اور ریاست کا نام تھا نان پارا وہاں کے نواب کی شان میں اس کی مدح سرائی میں لوگ قصیدے لکھتے ہیں آپ بھی بہت اچھے شاعر ہیں آپ کے پاس بہت شاندار قلم ہے آپ بھی اس نواب کی شان میں کوئی قصیدہ لکھ دیں تو وہ نواب انعام کے طور پر آپ کو بھی اچھی خاصی رقم دے دے گا اللہ اکبر وہ شخص جس نے ساری زندگی سرکار علی اصلاۃ والسلام کی مدح سرائی میں گزاری ہو جس کا اوڑنا بھی چھوڑا نبی یہ پاک علیہ سلاۃ کا ذکر خیر ہو وہ کسی مالدار کی سنا اور کسی مالدار کی مدح کیسے بیان کر سکتا ہے امام عشق کو محبت نے قلم اٹھایا کسیدہ لکھا مگر کسی نواب کے لیے نہیں بلکہ آکاؤں کے آکا مولاؤں کے مولا اور غم گسار آکا وہ آقا جن کے جلووں میں آلہ حضرت گویا زندگی گزارا کرتے اب نبی علیم کی شان میں وہ قصیدہ لکھا آج بھی سنے تو اکلیں حیران ہو جاتی ہیں جی ہاں یہ وہ قصیدہ ہے جس کو آلہ حضرت نے خاص پس منظر میں لکھا ہے اور وہ قصیدہ ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شما ہے کہ دھوان یہاں پہلے کچھ مشکل الفاظ کے معنی بیان ہو جائیں پھر اس ایک ہی شعر پر بہت کچھ بات کی جا سکتی ایسا شعر لکھا ایسی مثال بیان کر دی کہ نبی پاک علیہ السلام کو کھوٹ کو, کو اب حضرت امام سنت یہاں یہ کہنا چاہ رہے کہ نبی پاک علیہ سرات والسلام کو اللہ عز بدل دے ایسا کمال کا حسن عطا فرمایا ہے کہ آپ کے حسن میں ایب تو کیا ایب کا گمان بھی نہیں ہو سکتا دنیا کا کون سا وہ پھول ہے جس میں کانٹا نہ ہو مگر میرے آقا وہ مدینے کا پھول ہیں جس میں کانٹا بھی نہیں ہے بلکہ ہر طرح کا کانٹا آپ سے دور ہے آپ شمع رسالت ہیں لیکن آپ کے شمع کے اندر دھوئے کا نام و نشان نہیں ہے دیکھیے دنیا میں پھول بڑا اچھا لگتا ہے مگر پھول کے ساتھ کانٹا جو ہوتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا شما جو ہے وہ پوری محفل میں رونق ڈال دیتی ہے جس کو کینڈل کہتے ہیں مگر اس کا دھواں اچھا نہیں لگتا احاظہ فرماتے ہیں میرے آقا وہ, وہ کمال حسن والے ہیں کہ جن کے حسن کے اندر نقش تو دور کی بات ہے ایپ تو دور کی بات ہے ایپ کی امیجینیشن ایپ کا گمان بھی نہیں ہے آقا وہ پھول ہیں جو کانٹوں سے دور ہیں نبی یہ پاک وہ شمع ہے جس میں دھواں نہیں ہے اللہ اکبر اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں گویا یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ بیان کیا کرتے مشکات کی حدیث ہے کہ آپ جیسا حسین و جمیل نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد کوئی دیکھا جا سکتا ہے خود نبی پاک علیہات السلام نے کئی بار کچھ اس طرح ارشاد فرمایا تم میں سے کون میری طرح کا ہو سکتا ہے اللہ اکبر جبھی تو حضرت حسان بن ثابت جو نبی پاک السرات والسلام کے دربار کے شاعر تھے کیا خوب لکھتے ہیں آقا، جیسا حسین میری نے دیکھا ہی نہیں ہے آپ جیسا حسین و جمیل کسی مانے نے جنا ہی نہیں ہے آکا آپ کو آپ کے رب نے تمام ایبوں سے پاک پیدا فرمایا بلکہ ایسے بنایا جیسا آپ چاہتے تھے تو آکا علی سرات وسلام تمام عیبوں سے پاک ہیں بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی اس نعت کا اردو زبان میں آلہ حضرت شرح بیان کر رہے ہیں یہی انداز کئی شعرا نے گزر گئیں اپنائے رکھا ہے کہیں تو مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں ایسا تجھے خالق نے ترہ دار بنایا یوسف کو تیرا دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی نبی پاک کے جلووں میں گم ہو کر لکھا نا سبحان اللہ ما اجما ما ماں ما کا کتھے اکما لکھا کتھے تیری علی گستاخ اکھی کتھے جا لڑیاں اور میرے بیچھے اسلامی بھائیوں اسی تسلسل کو اعلیٰ حضرت نے شاندار انداز میں لکھا کیا لکھا وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دھواں نہیں وہ کمالِ حس نے ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہ کمالِ حس نے حضور ہے گمانا تو جہاں نہیں یہی پھول خواہ دو یہی شم آ دھواں نہیں یہی پھول خواہ دو ہے یہی شم ہے کہ دھواں نہیں وہ کمال خوش حضور ہے کہ گمان جہاں نہیں وہ کمال خوش حضور ہے کہ گمان جہاں نہیں یہی پھول خواب رسی دور ہے یہی شم ہے کہ دھواں نہیں یہی پھول خاک دور ہے یہی شم ہے کہ دھواں سبحان اللہ ذرا سبحان اللہ، اگلے شیر کی طرف چلتے ہیں اعلیٰ درد لکھتے ہیں دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانیے یہ دل و جا نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں جو شخصیت ایسے شعر لکھتی ہو اس سے محبت نہ ہو تو پھر کیا ہو کمال کے الفاظ استعمال کرتے ہیں امام عشق کو محبت بھی اور کس طرح الفاظ کو موتیوں کی طرح پہ ہیں ذرا سمجھیے شیر کو شاندار شعر ہے امانی سے مراد کیا ہے آرام اور سکون مراد ہے یعنی علادہ امام اہل سنت گویا ہم سے پوچھ رہے ہیں کس طرح شاندار انداز میں بات ہو رہی ہے کہ ذرا بتائیے دو جہاں کی بھلائیاں ہوں دنیا اور آخرت کا آرام و سکون ہو دل و جان کی تمناؤں کا پورا ہونا ہو بھلاؤ بتاؤ تو صحیح کون سی نعمت ہے جو نبی پاک کے قدموں سے نہیں ملتی مگر ہاں ایک بات ہے جو یہاں نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی کو اپ نے کبھی نہیں نہیں فرمایا یہ شیر اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلاۃ السلام نے کبھی کسی سائل کو لا یعنی نا نہ فرمایا صحابہ کرام ہر قسم کی حاجات کے لیے پیارے آقا علیہ اصلاۃ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور نبی پاک انہیں عطا فرماتے حضرت ابو قطع کو آنکھ عطا فرمائی کسی کا بازو ٹوٹ جاتا میرے آقا دعا فرما کر دم فرماتے بازو جوڑ دیتے خاری کنویں لوگ آ کر فریاد کرتے میرے آقا کلی فرماتے وہ کنویں میٹھے ہو جاتے بارش چاہیے ہوتی آقا کی بارگاہ میں آتے میرے آقا ہاتھ اٹھاتے بارش برسنا شروع ہو جاتی بارش رکوانا ہوتا سرکار علی اصلاۃ السلام کی بارگاہ میں آتے آقا ہاتھ اٹھاتے بادل کٹ جاتے اور بارش رک جاتی کبھی تو حضرت ابو ہریرا آ کر پیارے آقا کی بارگاہ میں یادداشت اور حافظے کی کمزوری کی التجا کرتے آکا بند مٹھی ان کی چادر میں کھولتے حضرت ابو ہریرا کو حافظہ عطا فرما دیتے وہ کیا ہے جو نبی پاک کے در سے نہیں ملتا اللہ اکبر ہاں ایک چیز ہے اور وہ نہیں ہے اعلی حضرت نے ایک اور کلام میں بھی سمجھایا نا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا آقا کی زبان پر سائلین کے لیے مانگنے والوں کے لیے لا نہیں ہے نہیں نہیں ہے اور اعلی حضرت نے اسی دربار مستفی کا کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے فرماتے ہیں دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امان یہ دلو جا نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانیے دو جہاں کی بے تری نہیں کہ امانے دنوں جان نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں مگر نہیں وہ ہاں نہیں کہ وہ جو یہاں نہیں مگر نہیں وہ ہاں نہیں جی مجھے اسلامی بھائیوں اب ذرا شعر سنیے گا ابام عشق کو محبت اعلیٰ حضرت نے کمال کی بات لکھی میں نصار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں اللہ اکبر نثار سے برات قربان اور سخن سے مراد کلام کرنا بات اچھا اب یہاں اعلی حضرت جو ہے امام علیہ سنت کیا شاندار بات رہے یاد رہے نبی پاک کا دور وہ ہے جب بڑے بڑے فصح بلاگا ہیں اپنی زبان پر بڑا لوگوں کو ناز تھا انٹیلیچولز اس زمانے کے لوگ تھے بلکہ یوں سمجھئیے کہ اس زمانے میں دو طرح کی جنگیں ہوا کرتی تھیں ایک تلوار کے ذریعے کلفاس کے ذریعے اپنے کلام پر اس قوم کو بڑا ناز تھا اب نبی پاک اس دور میں تشریف لائے اور اللہ تبارک وتعالى نے میرے آقا علیہ الصلوۃ کو کیسے خوبصورت الفاظ عطا فرمائے کہ دنیا میں زبان دانی اور قادرل کلامی کا ملکہ تو بہت سارے لوگوں کو ملا لیکن آقا میں آپ کے کلام پر کیوں نہ قربان ہو جاؤں کیونکہ آپ کی ہر بات ہی بے مثال ہے لاجواب اور باکمال ہے جہاں آپ بول جائیں تو بڑے بڑے سد تسلیم خم کر لیتے ہیں کسی کو اعتراض کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی آپ کا بیان ایسا ہے کہ کوئی اس کو کیا بیان کرے بس میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے جس کی بات کی قسم میں خدا اٹھائے سبحان اللہ جو خدا کی مرضی کے بغیر نہ بولے اس کے حسن کو خدا بیان کرے تو بندہ کیا بیان کرے سبحان اللہ جبھی تو پیر مہر علی نے کہا نا چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں ہو بولن دی تودر الکلامی رکھنے والوں کے سامنے میرے آقا نے اپنے ارشادات فرمائے پھر لوگ حیران ہو گئے میرے آقا کے کلام کو سن کر گویا سن ہو کر رہ گئے اگلے ایک شعر میں آلادرت نے اس بات کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے مگر اس خوبصورت کلام پر کیا پیارا کلام آلہ حضرت نے کیا ہے کہ آکا میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان۔ میں میڈیسار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان وہ سخل ہے جس میں سخل نہ ہو وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں وہ سخل ہے جس میں سخل نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں رضی عبامہ علیہ السنت کا ذرا اگلا شیر سنیے سبحان اللہ فرماتے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اللہ اکبر ذرا بشکر الفاظ کے معنی سمجھئے پھر اس شیر کی خوبصورتی کا اندازہ ہوگا اچھا مفر سے مراد ہے بھاگنے کی جگہ اور بخدا یہ قسم کے لئے استعمال ہوتا ہے اللہ کی قسم مکر سے مراد جائے پناہ سبحان اللہ مفر اور مکر یہ دونوں اس میں ظرف کے سیگے ہیں یعنی کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں کوئی اور پناہ کی جگہ نہیں ہے اچھا یہ رہیں کہ اللہ کی قسم یہ بات ہے خدا کا دروازہ وہی ہے جو مصطفیٰ علیہۃسلام کا دروازہ ہے حضور کی بارگاہ کے علاوہ کہیں اور امن اور قرار نصیب نہیں ہو سکتا اور نہ ہی آپ کی بارگاہ کے علاوہ کوئی جائے پنا ہے اللہ تعالی کا ہر حکم اور نعمت پہلے حضور ہی کے پاس آتی ہے پھر حضور اسے اپنی, اپنی امت پر اپنے کرم سے تقسیم فرماتے ہیں اور اگر کسی کو نبی پاک علی سلاسلام کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملا تو سمجھ لے اس کے لیے خدا کی بارگاہ میں بھی کچھ نہیں ہے خود نبی پاک علیہ السلاۃسلام کی حدیث ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ مجھے عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں یہی بات اعلی حضرت نے اپنے اور کلام میں بھی تو لکھی نا رب ہے موتی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں اسی طرح مفتی اعظم ہند مصف خان صاحب نوری شہزادہ لکھتے ہیں نا خاتے ہیں تیرے درکا پیتے ہیں تیرے درکا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا دیکھے نا قرآن بھی تو ہمیں فرما رہا ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کے در پر حاضر ہو جاؤ آئیے قرآن کی آیت سنتے ہیں اس کا ترجمہ سنتے ہیں بات اور اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ اپنی جانوں پر ظلم کریں یعنی گنا ہم رب کے کریں حاضر نبی پاک کے در پر تو وہاں مقفرت کا سامان ہو جاتا ہے تو سبحان اللہ پھر آقا کے در کی کیا شان ہوگی قرآن پاک کی آیت اور اس کا ترجمان الله فرح اللَّهُ وسطمر اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں جی میرے میٹھی اسلامی بھائیوں اب امید ہے کہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی اللہ حضرت کے اس شعر کو دوبارہ سنتے ہیں اور پھر اس شعر کو رپیٹ کرتے ہیں تو بات اور کلیئر ہو جائے گی اللہ حضرت لکھتے ہیں نا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اللہ کے حبیب ہے تو سب کچھ رب نے عطا فرمایا نا اور یہی بات اعلیٰ نے شعر میں کمال انداز میں کی بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں بخا خدا, خدا کا یہی ہے در نہیں اور کو ای مفر مخر بخدا خدا کا یہ حدر نہیں اور کو مفر مخر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں جو وہاں سے ہو یہی آ جو یا نہیں تو وہاں نہیں اب امام سنت ناز شریف لکھتے لکھتے نبی پاک کے گستاخوں سرکار علی اس رات کی ماد اللہ احانتیں کرنے والوں کو کس طرح جنجوڑ بھی رہے ہیں تبنیدی کر رہے ہیں اور انہیں ان کے ایمان کی خیر منانے کی گویا درس دے رہے ہیں کہ آل حضرت فرماتے ہیں کرے مصطفیٰ کی احانتیں کھلے بندو اس پر یہ جرعتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی ارے ہاں نہیں ارے ہاں نہیں اللہ غنی کس طرح خوبصورت انداز میں سمجھایا آل حضرت نے احانتیں اس سے مراد ہے توہین گستاخیاں کرنا کھلے بندو یعنی علی اعلان اور جرعتیں یعنی بہدریان اللہ حدت امام علیہ سنت جھنجھوڑ رہے ہیں ان لوگوں کو تنبی بھی کر رہے ہیں اور انہیں ڈرا بھی رہے ہیں کہ ماد اللہ جو نبی پاک علیہ اصلاۃ السلام کی امتی بھی کہلائیں اور پیارے آقا علیہ السلام کی ماد اللہ گستاخیاں کریں ان کے ایب اور نقص جہاں کے نقص کی تو بات الادت نے پہلے شعر میں سمجھا دی نا کہ وہاں گمانے نقص بھی نہیں ہے مگر سرکار علیہ اسلاۃ والسلام کی ذات میں کمزوری اور عیب تلاش کرنے کی کوششیں اور پھر کھلے بندوں اعلان کی ضرورتیں کرتے ہیں کہ کیا میں ہم مسلمان نہیں ہم محمدی نہیں عالاد فرماتے کہ ہاں بالکل تم امتی نہیں ہو تم محمدی نہیں ہو تم مسلمان نہیں ہو کہ آقا تو وہ ہیں کہ جن کی محبت جانے ایمان ہے بخاری شریف کی حدیث پکار پکار کر اعلان کر رہی ہے لا مینو احد حکم حت اکون احبا می والدی ولدی و ناسی اجوائن آکا نے کھلے عام اعلان فرما دیا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے گھر بار اس کی اولاد اس کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو یہ کیسے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ماد اللہ نبی پاک کی گستاخی کرتے ہیں اے میرے میچے اسلامی بھائیو یاد رکھیے شاندار الفاظ میں شاعر نے لکھا محمد کی محبت تین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی غلامی ہے سد آزاد ہونے کی خدا کے دامنے توحید میں آباد ہونے کی سبحان اللہ میرے بیچے اسلامی بھائیوں ہمیں پیارے آقا علی سلاۃ والسلام سے ٹوٹ کر محبت کرنی ہے اور نبی پاک علیہ سلاۃ والسلام سے جو محبت نہیں کرتے ان سے کوسو دور رہنا ہے کہ وہ کیسے مسلمان ہیں وہ کیسا دل ہے کہ جس میں سرکار علیہ سلاۃ والسلام کا عشق نہیں ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے عرادت کے شیر کو دوبارہ سنے اور سمجھیے کیا شاندار بات لکھتے ہیں فرماتے ہیں کرے مصطفیٰ کی احانتیں کھلے بندوں پر جلتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی ارے ہاں نہیں ارے ہاں نہیں کرے موصف کی کھلے بندو اس پر یہ جلتے کرے موست کھل بو اس پہ یہ جلتے کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی ارے ہا نہیں ارے ہا نہیں کہ میں کیا نہیں مد ارے ہان نہیں